پھر اگر غلط فیمو کہتے ہیں کہ اس ذریعے کے سوا ان کے پاس یہی کیا یعنی آج کل کے دور میں کافر نے گھیرا ہوا ہے کافر جو ہے وہ طاقتور ہے مسلمانوں کو پاس یہی کیا وہ اپنی صرف جان ہی دے سکتے ہیں اپنے جان مار اور عزت مسلمانوں کو جان مار عزت بچانے کے لیے اپنے دفاع کے لیے جان ہی دے سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں وہ آپ لوگ کہتے ہو کہ اپنی جان نہیں ڈالے تو پھر ہم کیا ذریع اخوار ہوتے رہیں کیا کریں ہم بلکہ مسلمانوں نے بھی کوئی مدد نہیں کی مسلمانوں نے چوڑے پہن کے رکھی ہیں کوئی کسی مدد کرتا نہیں ہے تو ہم کیا کریں ہمارے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے تو بعض جوان اپنے آپ کو بلاسٹ کر کے ہی اپنی دین اپنی جان اپنی مال عزت کی حفاظت کرتے ہیں میری گزارش یہ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ کے سوا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے تو یہ غلط بات ہے جہاد حق ہے خودکشی باطل ہے اور کبھی بھی حق باطل سے نہیں آتا ہے یاد رکھیں دوسری بات یہ ہے کہ ہم کر کیا کریں جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا مکہ میں جو کچھ صحابہ کرام نے کیا تھا مکہ میں وہی کرنا ہے بخاری میں اثر, بن بڑا پیارا اثر ہے وہ فرماتے ہیں بولتا اس اثر کو سن کر بھی روکنے کھڑے ہو جاتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ دیکھا کابے کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے اور ظالم رکافر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گندگی ڈال دی اور میں کچھ بھی نہ کر سکتا تھا سبحان اللہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان دینے کا وعدہ صحابہ کرام نے نہیں کیا کس چیز پر بیاد کی ہے جان دینے کے لیے بیاد کی ہے اگر صرف عبداللہ بن مس جا کے ان سے لڑتے وہ قتل بھی کر جاتے قتل بھی ہو جاتے شہید تھے کہ نہیں لیکن وہ کہتے ہیں میرے بس میں کچھ بھی لمبے پوچھا میں کچھ نہ کر سکا صرف دیکھتے رہ گیا دل کٹ رہا تھا تکلیف تھی لیکن پاؤں میں اٹھا نہ سکتا تھا ہاتھ نہ اٹھا سکتا تھا اپنی جگہ سے ہل نہ سکتا تھا کس کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے تو یاد رکھیں آج امت اور یہ کہنا آپ لوگوں کا کہ بعض جوان اپنی جان دیتے ہیں اور مسلمانوں کی دین اور جنگ عزتیں بچتی ہیں یہ کسی نے کہا ہے مجھے بتائیں ایک بم بلاسٹ خود کچھ حملہ ہوتا ہے بم بلاسٹ ہوتا ہے دو یا تین یا چار یا دس یہودی مرتے ہیں فلسطین میں یا بعض آج کل عراق میں جو ہو رہا ہے افغانستان بعض تھوڑے سے ایک کافی مسلمان کتنا مرتے ہیں اب کہیں بھی بھی دیکھ لیں مسلمان زیادہ مرتے ہیں جانے نقصان مان نقصان اور اس کے بدلے میں جب جوابی کاروائی ہوتی ہے ابھی پچھلے سال میں آپ نے دیکھو گے سکسٹین کا حملے ہوئے یہ سکسٹین کہاں سے ہے ایف اور اپنا کو بلاس کرنے سے دو چار مارنا کیا برابر ہے کتنی گھروں کے اندر یہودی فوجی داخل ہوئے کتنی بڑوں کو قتل کیا جوانوں کو قتل کیا کتنی عزتیں لوٹی کتنی گھر برباد ہوئے تو ملا کیا ہے آپ نے جس وجہ سے اپنی جان بھی دی ہے خود خوش حملہ کر کے کیا مقصد پورا ہو آپ کا کیا جس لیے آپ نے کہا ہم دین بچائیں گے ہم اپنی مال اور عزت بچانا چاہتے ہیں نہ تو وہ مال بچا نہ وہ عزت بچی نہ وہ یاد رکھیں کبھی بھی کسی زمانے میں بھی آپ دیکھیں ستر سال سے مسئلہ چلا رہا ہے یہ مسئلہ حل ہوا خود کو حملے کتنی ہوئے مسئلہ حل ہوا بلکہ دشمن کی طاقت اور بڑھ گئی دشمن کے حملے اور زیادہ ہو گئے دشمن کی فوج کی میں تعداد کا اضافہ اور ہو گیا کم ہوگی کیا دو چار مرتے دس اور آ جاتے ہیں تو میرے بھائی پہلے بھی میں نے بیان کیا تھا کہ غابط الجہاد میں وہی ترازو ہے ہمارا کہ اگر ایک تو یہ خود کش حملہ حرام ہے اگر اس کو آپ حلال بھی سمجھتے ہو کیا اس مقصد پورا ہو جہاد کا اللہ تعالیٰ کے دین کی سر بلندی ہوئی کیا مسلمانوں کی جان مال اور عزت محفوظ ہوئی نہیں محفوظ ہوئی تو اس لیے یہ طریقہ درست نہیں ہے یہ بلن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مجبوری, بلن بلن مجبوری, مجبوری, مجبوری نہیں ہے کیونکہ اس کا فائدہ کیا ہوگا مجھے بتائے امر کو فائدہ کیا ملا ہے فوٹو میں قیاس نہیں ہو سکتا فوٹو میں یہ فائدہ ہے کہ آپ کو جوہاں کے وقت مجبور کر دیا کہ آپ کے پاسپورٹ والی فوٹو ہونی چاہیے امر کو نقصان کیا ہوا امت کو نقصان ہوا ٹھیک ہے آج کل کے اس دور میں آپ بغیر پاسپورٹ کے کسی ملک میں جا سکتے ہیں اپ, اپنے ملک میں محفوظ رہ سکتے ہیں کیوں نہیں رہ سکتے آج کل جو کچھ ہو رہا ہے مسلمان مسلمان کو قتل کر رہا ہے کافر تو دور کی بات ہے تو اس تفری سے بچنے کی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ آج کل اس پاسپورٹ پہ تصویر موجود ہے تو دونوں کو یہ قیاس فارق خیال باطل ہے میرے بھائی ہم یہ کہ افضورات تو اگرچہ حرام ہے ایک حرام عمل پہ ضرورت کے لیے اس پہ اس پہ عمل کرنا حلال ہوتا ہے لیکن اس پہ کیا فائدہ ہوگا کو کیا فائدہ ہوا جہاد کا مقصد پورا ہوا ٹھیک ہے مقصد پورا ہو جہاد کا نہیں مقصد پورا ہوا میرے بھائی جو لوگ سمجھتے مقصد پورا ہوا ہے ان کو بہت بڑی غلط پھینکی وہ یعنی آنکھوں کو دیکھ کے ہار کو جھٹلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کرے